قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ فَأَرْسِلْ مَعَهُمْ رَجُلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے باپ سے نکلا تو وہ المؤمنین تو مؤمنوں کو مقرر کرتا تھا مقاعدہ اقتصاد لڑائی کے مورچوں پر لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر واللہ لاک و اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یہاں سے غذبۂ عمد کی بات شروع ہو رہی ہے غذبۂ عمد کا بیان ہے غذبۂ بدت نے پچھلے تین موقع کو ذلت آ میر ہوئی ستر آدمی قتل ہو گئے ستر ان کے قیدی بن گئے اور پھر وہ سکر بندے جو بیٹی تھے انہیں چڑوانے کے لیے انہیں سلیہ دینا پڑا اب مشرقین انتخاب کے جوش میں مدینے پر حملہ آور ہونے کا منصوبہ بتاتے یہ اپنا لا لشکر لے کر مختلف قواعد کے جمع کر کے تین ہزار کا لشکر انہوں نے جمع کیا اور جملے اہم کے قریب آ کر شہر ہیں پہاڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ اہد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں یہ تقریباً چھ سات میل اس کی لمبائی چڑھائی ہے بہت بڑا پہاڑ ہے اہد تو ان کے پاس آ کے یہ لوگ ٹھہر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سے مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے مدینے میں رہ کر مشورہ لڑنے کا مشورہ دیا اور کچھ صحابہ کے نے کہا نہیں مدینے سے باہر نکلتے ہیں اور باہر جان کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو زمیر قریب سروہ ایک این ہزار کا لشکر تیار کیا ایک ہزار افراد پر مشتمل گروہ کو لے کر شو نامی جگہ تک گئے جب اس جگہ پہ پہنچے تو عبداللہ اللہ بن ازئی نے مسلمانوں کو رکا دیا اور اپنے ساتھ تین سو ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا اس سے مسلمانوں کے حوصلے تھوڑے سے پست ہو گئے جیسا کہ آگے آئے گا لیکن اللہ کا خیال ہوگا نے ان کو ثابت قدمی بخشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی جو سات سو بندے کا شہر تھے انہیں لے کر آپ آگے بڑھے اور عمر کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا اور پھر انہوں نے یہ مار لگا اب عمر کے کی وادی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو مختلف مورچوں میں بجوایا اس کی طرف قرآن مجید نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے تو وہ بال محمنی نا کہ آپ مومنوں کو پتار کے لیے جگہ دیتے تھے مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کے پچھلی جانب عہد کا پہاڑ تھا جب مسلمانوں کی فوج کی پچھلی جانب تھا اور ایک جانب نبی کریم قریب اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیدے پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پچاس تیر اندازوں کا دستہ ایک مقرر کیا ہوا تھا انہیں حکم دیا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ دوش رہے ہیں تو پھر بھی اس جگہ کو نہیں چھوڑنا اور اسی طرح اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمنوں کو شکست کے لیے ہے ہمارے غریبت لوٹ رہے ہیں پھر بھی تم نے اس جگہ پہ نہیں ہٹنا جب تک میں تمہیں پیغام نہ دے تو ان میں سے اکثر لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ کافر شکست کھا گئے اور ان کے کافروں کے پاؤ افر گئے شکست پورتا ہو کر یہ بھاگ رہے ہیں تو کچھ لوگ انہیں کافروں کو جاتا ہوا دیکھ کر شکست کھاتا دیکھ کر نیچے اترا کیا وہ تو پتہ ہو ہے نے مارنی ہے یہ لوگ جب نیچے اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کاپروں کو موقع مل گیا تو کاپروں نے پیچھے سے جا کے ان پر حملہ کر دیا اب وہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ ایک دفعہ کو تمام مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے رسول اللہ سلو لال وڑے مسلح آباد کے ساتھ چند ایک صحابہ کے نام وہ باقی رہ گئے اور باقی سب پریشان ہو گئے قوم ابھر گئے ان کے میدان جان کا نقشہ بالکل بدل گیا پھر باہر آگ ندی کریم سروزار وڑے وسلم کے گرد صحابہ کرام دوبارہ جمع ہوئے اور دشمن کو ناکام ہو کر واپس لوٹا بن آخر دہوں نے بھی فتح مسلمانوں کے ہاتھ بھی آئی کا کو پتہ چیز نہیں ہوئی ہاں یہ ضرور ہوا کہ مسلمانوں کا اس میں جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ستر مسلمان شہید ہو گئے تو ارب معاشرے کا ایک دستور تھا کہ جو فاتح انڈسٹر ہوتا پتہ یاد ہونے والا اصل جنگاہ میں تین دن تک پہ نام کرتا جس میدان میں جان ہوئی ہے اس انہوں کو شکست دے کے وہاں سے بنا کے تین دن تک دیگر ڈال کے بیٹھے رہتے اپنی خبا اور کامیابی پہ وہ بڑے نزدیک سبز کرنے کے تو آخروں نے مسلمانوں کا نقصان تو کیا لیکن کہہ نہیں سکے کہ آخر یہ بھی سارے کے سارے بھاگ گئے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے یہ جو کوہج میں جن مسلمانوں کے قوم اکھڑے اور یہ آگے نظام چھوڑ کے اللہ سلخانہ ہوا تعالی نے جن کو معاف کر دیا ان کی یہ غلطی سے در بزر کر پا رہی تو یہ قہم کا جو واقعہ ہے اس چیز کا یہ سارا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالخو انتقشالہ جب تم نے سے دو گروہوں نے ارادہ کیا انتقشالہ کہ وہ ہمت ہار دیں گزری دکھائے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا وہ الله علی میں ہوں اور لازم ہے کہ ہوں اللہ پر ہی توقع کریں ان دو جماعتوں سے مراد انسار کے دو قبیلے تھے بن کبھی اور بن مناسب عبداللہ بھی ہو گئی اس نے چار قریب تین سو بندے دے کے نکل گیا اب ان کو چاہتے ہوئے دیکھ کے ان کا بھی جو مرال ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور اس میں خوش ہونا شروع ہو گیا اتنے بندے جو نکل گئے اس مسئر سے تین ہزار کا لشکر ہے پہلے ہم تھوڑے سے ہیں ایک ہزار اس میں سے بھی تین سو ہوتا چلا گیا مقابلہ کریں گے یہ وہ سلما اور دون یہ دو افسار کے قبیلے تھے تو انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا اللہ فرماتے کہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا وی تھا وہ این لازم ہے کہ مومن اللہ پر ہی تحقیق <عَدِلَّة> اللہ نے سمہاری بدر دلائی اور تحقیف اللہ نے مدد کی دملہ <عَدِلَّة> کے تم اس وقت کمزور تھے تین سو تیرہ مقابلے میں یہ خزاں سب کا خلح اللہ, اللہ کے دروخت لا انتش کو رون تاکہ تم شکر کرو اس آیت میں جنگے عہد میں جو مسلمانوں کا نقصان ہوا اس کے اسباب پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ غزب بدر نے تمہاری ثابت قدمی تمہاری کامیابی کا برائے کری تو, تو اب بھی اگر صابر قدر رہتے تو بڑی بہترین فتح تھی ابر جبی مسلمانوں تو سابق کرنی نہ دکھانے کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے جب بدر کی تفصیل صورت الفار میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے یوں سمجھیں کہ وہ سورت انفال جو ہے وہ غذبۂ بدر کی غنی کو رہی ہے بہترین تفصیل صورت الفاظ یا صرف اشارہ کیا ہے اس تقوری میں نا سب تک اللہ صلاح سے ڈرو اللہ کا سورو یعنی اللہ فالان نصیحت کی ہے کہ بدل کے بات کو کوئی یاد کرو صابت کر کے اور اللہ کا تب ہوا کہ کرو کہینا جب آپ ممینوں سے کہہ رہے تھے ارے کیا, کیا تم کو یہ بات کی فوائد نہیں کرے گی تمہیں کسی طرح سے یہ کافی نہ ہوگا تم تم بسلا من تمہارا رب تین ہزار فرشتوں کے ساتھ کرے مند جو اتارے ہوئے ہوں یعنی تازہ تاز فرشتے ادا اتار کے اور تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے بالا کیوں نہیں ان تصویروں اگر تم صبر کرو اور ڈرو اللہ کا تقوع اختیار کرو ڈرتے رہو وہی اور وہ تمہارے پاس کسی اپنے جوش میں آئیں گے آگاہ جد گم تو یہ اسی رنگ اسی وقت تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب بیکم تک آگاہ منل بلائی پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں کے پاس اس کا تعلق جنگ بدر سے ہے یا جنگ جگہ سے تو اس کے بارے میں یہی بات راجی ہے کہ اس کا تعلق جنگ بدر سے اترنے کے بعد یعنی جب اخبار کی تیاری اور ان کی تعداد کی کثرت مسلمانوں نے دیکھی اور ان کے دلوں میں تشویش پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی مدد کا ذکر کر کے بدر کے موقع پر مسلمانوں کو تسلی دی تو اللہ تعالی کی مدد اللہ تعالیٰ کی مدد سے فرشتے میدان بدر میں نازل ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں پکا دی پہلے ایک ہزار کا وعدہ ہوا پھر تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا اب تعلی نے مسلمانوں کی مدد کروائی پر کے ماں جا رہا گندا ہو گیا مشرا اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری والی ستنا ان نہ اور تاکہ تمہارے مثمن ہو جائے اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر والد اور کمال حکمت والا ہے لیا فطاعا فورا امین اللہ دینا کا فارو تاکہ وہ لوگ جنہوں نے فکر کیا ان کا ایک حصہ کاٹ دے او یا یا کردے تو وہ لوٹیں نا مراد ہوتا ان پڑھیں آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا وہ اللہ ان پر بےبانی کرے متوجہ ہو تو بہرو کر لے اور برقی بہن یا ان کو احراب یقیناً وہ ظالم ہیں اس آئس میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرا علماء صحابہ کو قتل کیا بے نمونہ پر جن قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پر راہ صحابہ کو کیا ان کے خلاف اور جنگ عبد میں مشرقین کی طرف سے جو لوگ پیش پیش تھے ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کمتے نازلانے پر دعائیں شروع کریں رائے ربان سیہ نام لے لے کے ان کے مضر نام لیتے ان کا اور نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کرتے عبد اللہ اس سے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فجر میں دوسرے نقط کے رقو کے بعد اٹھتے تو سمی اللہ علیہ حامدہ عربانا والا حنف کے بعد یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ سال کا میرا بڑی شیخن گزارے میرے اختیار میں اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو ہوا کیا جن کا نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق بخشی اور یہ سارے کے سارے مسلمان اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب اور تال قل صرف اللہ خالہ ہوا تعالیٰ کی بات ہے نبی کے اختیار میں کچھ نہیں یہی خالہ کامل میرے لمبری اور نبی غیب نہیں جانتے اگر غیب جانتے ہوتے تو ان کا نام لے لے کر اللہ نا کرتے پتہ ہوگا کہ اللہ نے منع کر دینا ہے یا پتہ ہوگا کہ انہیں مسلمان ہو جانا ہے بعد میں تو ان کا نام لے لے کر ان اور دعا بچوں اللہ بدر الا مدر پر پن بکر سخت تھا لکھوان پر رو سیا پر لانک فرمان بہ سیا کو آتا و ہو بہو انہوں اللہ اس کے رسول کی نا قربانی کی افسوس تھا کام تھا دکھ کہ ستر اللہ صاحبا جو آپ کے بہترین تیار کردار تھے علماء صحابہ انہیں بلوایا کہ جی ہم اس سے دین سیکھنا چاہتے اور ہوتے پھر جاتے کے ان کو فلو کر دیجیے اور ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کافر کا نام لے کر کسی کافر کا نام لے کر قدوت نازلہ میں اس پر لائٹ کرنا یا اس کے خلاف نام لے کر بدوا کرنا جائے نہیں ہو سکتا ہے پیسہ اسے بدوا کی تو پیس دے دے نے بھی نام لے کر بدوا کی, کی دی. اگر رسول اللہ کر کسی کافر کا اس کے خلاف بدو آب روتے لالا میں کرنا اس کا لانت کرنا یہ نہ ہاں مطلق طور پر لعنت کی جا سکتی ہے عام کو پار یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ درست ہے مطلب کہا جائے کہ اللہ کو نے تو آبد فروغ مطلب نام کسی خاص کا نہیں لیا معیت پر لعنت کرنا یہ نہیں وہ اللہ ہی مافی کرا اور جو کچھ افمانوں اور جو زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے یا پھروڑی وقتی ہو نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وہ ماں بخور رحیم اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ نہیں اللہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے ہاں معاملہ کے یہ ظالم ہیں ظلم انہوں نے کیا ہے کی جاتی ہے واقعی معاملہ اللہ کے سکون ہیں عذاب دینا کسی کو کسی کو بخش دینا یہ آپ کے اختیار ہے یہ اللہ کے اختیار ہے ہاں <önemli> جی اس وقت خالد ابن ولید رنگ اللہ اور وہ مسلمان نہیں تھے تو یہ بڑے جن بہت جگیو تھے یہ کرکٹ سے آئے اور انہوں نے حملہ کر